کوچ رہے ہیں بد مذہب کا ز... بد مذہب کا زبیحہ حرام ہے تو اس بچنا کس طرح ممکن ہے جی بد مذہب کا ذبیحہ ہے اسے بچنا کس طرح ممکن ہے تشفی برد یہ نے سوال یہ کیا کہ بد مذہب کا ذبیحہ حرام اب ہمارا اس میں عقیدہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہوں اور ب وقت ذبا بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کے ذبا کر جب یہ زبیہ حلال ہو جان بوجھ کر اگر کسی نے بسم اللہ نہ پڑھی تو زبیہ حلال نہیں ہوگا ہمارے امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا زب حلال بغیر بسم اللہ کہ جان کر کے ذبح کیا زبیا حرام ہوگا اب قربانی کے دن آنے والے عموماً بہتر تو یہ ہے کہ اپنے جانور کی خود قربانی مگر بہت سارے لوگ کمزور دل کے ہوتے زبا نہیں کر پاتے تو عموماً قصائی زبا کرتا جس کی قربانی وہ سامنے کھڑا ہو جاتا دعا پڑھنے کے لیے اللہ تقبل من فلا من فلا من فلا وغیرہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب قصائی ذبح کرے تو جس کی قربانی ہے وہ ایسی رسمن چھری پر ہاتھ رکھ دیتا اگر اس نے چھری پر ہاتھ رکھا اور بسم اللہ نہ پڑھی تو بھی جانور حرام ہو گئے جو جانور کو پکڑنے والے ہیں رسی یا پیر ان پر جو ضرور نہیں مگر وہ ذبح کرنے میں شریک ہو گیا اور خالی چھری پر اس نے ہاتھ بھی رکھ دیا کہ چلیے کاغذی کاروائی پوری ہو جائے کہ یہ میری قربانی ہے میں تو ذبح نہیں کر سکتا اور اس نے اگر بسم اللہ نہ پڑھی تو وہ جانور بھی حرام ہو گیا اور قربانی بھی ضائع ہو گئی اس لیے ایک بات اب رہا کہ اس کا بچنا کیوں کر ممکن ہے اب آئیے یہ پاکستان ہے عموماً مشہور یہ ہے عموم بلوا کہ مسلمان ہی ذبح کرتے ایک ایک کی تحقیق کرنا ناممکن ہے تو ہم اس پر فتوا نہیں دیں گے کہ جو جانور بازار میں یہ حرام ہے البتہ جہاں ہمیں یقین جیسے امریکہ یورپ وہاں یقین کی حد تک ہمیں معلوم بلکہ بعض مذہب خانے میں جا کر ہم نے معائنہ کیا تقریباً نو سو ننانوے فیصد مشین زبہ مشین میں چری ہوتی ہے اور اس کو ذبح کرتے ہیں ایک آدمی تماشا دیکھیے یہ دین کا کیسا بنایا ہوں. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بٹن دباتا اب جب تک مشین چل رہی وہ بسم اللہ شہری ویلڈ ہے کہیں کہیں تو ایک ایک کو الگ الگ دبایا جائے وہ جب تک مشین چل رہی ہے جب تک بند نہیں ہو تو ایک ہی بسم اللہ کافی اللہ اکبر ابھی بھی اس دور میں آپ چلے جائیں پنجاب سندھ سرائے کے دیہاتوں میں ان بے وقوفوں نے کیا, کیا کہ چھری پر لکھ دیا بسم اللہ اللہ اکبر اچھا اب چونکہ کسی کو پڑھنا نہیں آئے تو سوچتے ہیں کہ چونکہ چھری پر بسم اللہ لکھا ہوگا اس لیے ذبح کرنے سے جانور حلال ہو جائے گا بالکل حلال نہیں ہوگا بلکہ یہ تو قابل توبہ جرم ہے قرآن کی نس یہ ثابت ہے کہ بہتا وہ خون حرام ہے اور چھری پر آپ نے لکھا بسم اللہ اللہ اکبر تو یہ اللہ کا نام غلاثت میں گیا یا نہیں گئے اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے رجوع کرنا چاہیے یہ طریقہ بھی صحیح نہیں مثلا ہم اس کے طریقے بتاتے ہیں جو دنیا میں ہم نے دیکھے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جانور جب آتا ہے سامنے اس کے سر میں گولی مارتے تو گولی مارنے پر جانور گر جاتا ہے چونکہ جانور جب بے جان ہو جائے اس کو قابو کر کے مشین کے قریب لانا آسان ہو جاتا ہے تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ سر میں اس کے گولی مارتے اور گولی مارنے کے بعد اس کو مشین میں لا کر اور اسی طرح زبا کرتے ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے جانوروں کی بھیڑ بھاڑ ایک راستہ یہ تنگ ہوتے ہوتے صرف ایک گائے اس راستے میں آ سکتی اسے لائن سے گائے آ رہے اوپر ایک بہت بڑا ہتوڑا جانور جب اس کے اینگل پر آ جائے وہ ہتوڑا اوپر سے پڑتا ہے جیسی جانور کے سر پہ پڑتا ہے تو وہ لیٹ جاتا اب اس کو قابو کر کے مشین سے ذبح کرتے تو ہم نے ان سے پوچھا جب ہم نے دیکھا کہ چھری جب چلی تو جیسے آپ قربانی میں جانور کو ذبا کرتے آپ نے دیکھا کہ اس طرح پچکاری مار کر خون نکلتا بڑی قوت کے ساتھ تو ہم نے دیکھا کہ جب چھری چلی تو اس کا خون ایسے گرا جیسے لوٹے میں پانی لے کر آپ ٹونٹی سے اگر نیچے ڈالیں گزرا فوارے کی طریقے سے تو نہیں ہم نے کہ جانور تو مر گئے وہ جواب یہ دیتے کہ نہیں ہم اس کو ہتھوڑی مار کر کے جانور کو بے ہوش کرتے گولی کیوں مارتے گولی ہم اس لیے مارتے ہیں کہ جانور کو تکلیف نہ ہو ہاں جی انتقارہ طریقہ انہوں نے کہ جانور کو گولی مار کر اور اس کے بعد اس کو ذبح کرتے ہیں کہ جانور کو تکلیف نہ ہو یہ ان لوگوں کا طریقہ کار ہے ظاہر ہے کہ ہم اس سے مطمئن نہیں لیے ہم باہر لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ آپ گوشت نہیں کھائیں ہم خود بھی گوشت نہیں کھاتے جب بھی پاکستان کی سرزمین سے باہر ہم نے قدم رکھا گوشت استعمال نہیں کرتے کہ بغیر گوشت کا آدمی مر نہیں جائے گا دو ڈھائی مہینے گوشت نہیں کھائے کیا ہوتا پھر میں نے اس قدر بھیانک مناظر دیکھے آپ کی ایک نصیحت کے لیے کہہ رہا ہوں. میں ایک مرتبہ برطانیہ کے دورے پہ تھا برمنگم میں ختم نبوت کانفرنس تھی اس سے جب میں لوٹا میں عمرہ کرتے ہوئے کراچی آنے کا میرا پروگرام تھا تو میں نے دیکھا کہ یہاں کے کچھ آرمی کے نوجوان جو ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہ بھی ہمارے ساتھ جد برٹ کا وہ گوشت کھا رہے تھے آرام سے کو پتہ ہی نہیں بےچارو وہ برطانیہ سے جہاز چلا وہاں کا گوشت ہے احرام باندھے ہوئے مجھ سے احرام کے داڑھی دیکھ کر پوچھا کوئی مولانا تو احرام کے مسائل بھی پوچھ رہے ساری چیزیں گوشت وہیں کا کھا رہے ہیں اب کیا حل ہوگا پورے حاجیوں کو دیکھی ایک البیت ایک سعودی میں جیسے یہاں مک ڈونل اس طرح نکال دیا انہوں نے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حاجی حضرات اس کو حلال سمجھ کر ٹوٹ رہے ہیں میں نے خود دیکھا ان کے یہاں جو مرغیاں ہیں اس پہ تھیلے پر برازیل لکھا ہوا برازیل کی مرغیاں حاجوں کی تعداد کم سے کم تیس پینتیس لاکھ ہوتی بیس لاکھ مرغی بھی اگر روزانہ ہو کیا برازیل بیس لاکھ مرغی ہاتھ سے زبا کر کے دے سکتا ہے اب سنیے ہم نے اس کو بھی دیکھا جیسے آپ نے دیکھا کہ عورتیں استعمال کرتی ہیں بچوں کو سکھانے کے لیے ایک وہ ہوتا ہے چاروں طرف سے اس کو لگانے کے بعد ایسے سکھاتے ہیں ایک ہینگر قسم کا اس طریقے سے مریوں کو الٹا ٹانگ دیا جاتا ہے تو اس ہینگر میں گردنے نیچے لٹکتی ہیں اور ایک آدمی بسم اللہ اللہ اکبر پڑتا ہے اور اس کے بعد ایک فین چلتا ہے چھوڑی کا بس وہ آتی جاتی ہیں گردنے, گردنے چھٹی جاتی ہیں گردنے چھٹی جاتی ہیں اب کس طرح کہا جائے کہ یہ حلال اب ہم یہ کہیں تو کہتے ہیں مولانا آپ تو مسائل پیدا کرتے ہیں آپ نے تو اسلام کو مشکل بنا دیا بھئی ہم تو اس لیے منع کرتے ہیں کہ آپ کو حرام سے بچانا چاہتے ہیں دنیا کے سارے طریقے میں نے دیکھے زبا کے ہر جگہ جا کر ظاہر و شریعت کے مطابق زبا نہیں ہوتا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں وقت لگتا آج بھی اب سعودی عرب میں کچھ سال پہلے تک یہ تھا کہ اس کو کہتے ہیں ہاتھ کی زبی مرغی اور ایک ہے تلاجے والی یعنی فریچ تو جو ہاتھ کی زبیا ہے یعنی علاقائی وطنی وہ سات ریال کی ملتی ہے والی ریال تو والا بے وقوف ہے کہ سات ریال کی, کی مرغی آپ کو پکا ریال کے لے گا اور سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے کہ یہ حلال ہے اور سعودیوں کا حالات سن لیجیے یہ کیا کرتے ہیں جو بڑے بڑے جن کے پاس فارم ہے مرغیوں کے گائے کے وہ سعودی متبوں کو بلاتے ہیں بالکل بغیر تکلف کے میں کہہ رہا ہوں ان کو عیاشی کراتے خوب گھماتے پھراتے ان کی ساری خواہشات پوری کرتے اور ان سے سرٹیفکیٹ لے لیتے کہ یہ حلال ہے بس اب متوے نے سرٹیفکیٹ دے دیا وہ ان کی دکان پہ لگا ہوا بولے یہ سب و گوشت حلال ہو گیا سب جا رہا شکاگو میں, میں میں نے دیکھا کہ ہمارے عزیز بہت قریبی دو جاننے والے وہ کیا کرتے تھے بڑے سنی اچھے مسلمان وہ بےچارا ان میں کا ایک آدمی رات میں دو بجے جاتا تھا دو سو میل دور دو وہاں سے چار پانچ بکرے زبہ کر کے پلاسٹک میں لپیٹ کر ڈگگی میں جتنے آ جائیں اتنے رکھ کے لائے کیونکہ وہاں گھروں میں یا گلی میں زبہ کرنا تو منع اور اس طرح لانا بھی منع ہے تو پلاسٹک میں لپیٹ کر تاکہ خون نہ گرے کوئی پولیس والا نہ پکڑ لے لے کر آتے لے کر آ کر اور جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان اچھا مسلمان ہے حلال بیشتا وہ اس سے گوشت لیتا ہے ظاہر اس کے مطابق وہ لیتا ہے یہ گوشت والے نے مجھے بتایا کہ جہاں میں زبا کرتا ہوں اس طریقے سے کچھ لوگ وہاں سے زبا کر کے لاتے ہیں ان کا سارٹیفیکٹ لگائے ہوا دو بکرے وہاں سے لی 18 بکرے وہاں سے لیے اور اس کا سارٹیفیکٹ لگا ہوا لوگ سیدھے بیجارے سب حلال سمجھ کر کہ اس کو کھارا تو اس لیے باہر کے زبی ہا سے تو بچنا بہت ضروری ہے سمجھ گیا اب یہاں ہم نہیں کہیں گے کہ حرام یہ مسلمان ہیں اور یہاں باضابطہ ذیبہ ہوتا ہے اگر کسی کو یاد ہو تو ایوب خان کے زمانے میں غالباً یہ بات ہوگی اکسٹھ باسٹھ کی بھینس کالونی میں اس کا پلانٹ لگا تھا جیسے باہر لگے ہوتے اس نے ایک ایوب خان نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا مذہبی امور اس وقت کا کہ بدترین بد مذہب اس کا ڈائریکٹر تھا جس کا نام فضل رحمان تھا اس نے ایک پلانٹ یہاں منگوایا کے بعد وہ وہی سسٹم کو یہاں بھی جاری کرنا چاہتے مگر اس زمانے میں ہم لوگوں نے کراچی میں جلوس اور جلسے سے اور اتنی مزاحمت کی کہ وہ پلاٹ چل نہیں سکا بلکہ پڑا پڑا سڑ گیا ہوگا اور حکومت نے غالماً لوہے کے دام میں اس کو بھیجا ہوگا یہاں وہ سلسلہ نہیں چلا یہ میری اپنی معلومات جو میں نے آپ تک پہنچا دی اور کوئی صاحب جی فرمائیے